شریف کلما شریف پہلے بھی پڑھ دیا جدو اس پاکستان کا نام پاتا گیا اتنے دہرایا گیا ملک جہرا پاکستان تب کا آیا تو انہیں جی میں کر جیریف تبلیغ میں وہ بڑے ناراض خفا ہونے لگے کوئی جماعت نہیں کرتا کلما پڑھا چھڑا میں آجیبا نہیں ہوں میرا سوال ہے کہ دسو بھی کلمہ شریف تھی پڑھو میں آدھا کر دبی سپاہی کرنا اہم ہے کتنی بڑا واج سب تو واشاہ تو کوئی آئے نا اللہ سب کا بادشاہ آیا بادشاہ بادشاہ آہ کرنا پھر اپنی مرضی کرنا اس آہت کوئی غور نہ کرنا کوئی اس احکام دے کوئی شرائط کوئی آداب حقوق نہ بجا لانا یہ واضح خلافی رب نہ یہ سارے نال دوکھا ہوا کہ کام پا لو باقی جو کچھ ہے کفر دا رکھ لو پرنو کچھ نہیں تھی سالیاں پڑھو تھی سا قانون چلاؤ تی سی تحریف اپناؤ جو کچھ کرو تھی ایمان نہیں جانا ہوں یہی ہے جی چیزیں میں جن در تعلیم قانون تحریب یا تاریخ یا چھٹی ہے یا وردی ہے لباس یا کلو میٹر کلو گرام ہے ڈی سی میٹر ہے سینٹی میٹر سارا نگر کئی لگیں پیمانا آپ کو کمپیوٹر اسلام نے جو رکھے نظام ہے کمپیوٹر دا یہ بندہ لائن والے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے وہ بتن مار جان وہ دس لیٹر کی وجہ ہے تو کمپیوٹر پا دوں تو کوئی پتہ نہیں وہ اپنے فن بچوڑ جنہیں میٹر بنایا ہے, ہے。وہ ساری وہ سام طرح کرتا بھی اس طرح بےمانی ہو سکتا اس واسطے بھیا میں آخر میں ہاتھ بنتا تو تھی کل میں چڑ چی سارے گل نہیں آئی تھی آخر دسو کہ نال کوئی وعدہ کرے ایک مہینہ وعدہ کر پورا نہ کریں جا کے وعدہ کر کن تبھی آ کے رکھ سو وہ جھوٹ ماری آئے وا خلاف ہی آؤ یار وا پھر کر لے کر تو تھی بھی بے وقوف تو وہ بھی بے وقوف اکل والی گل کوئی نہ آسان کلمہ آدھا کیا تو ہمیں کلمہ شریف پڑھی پڑو الٹا لوگ بھی پڑھا پی ہوں یہ دسو کہ کلمہ شریف پڑھ کے آسان وعدہ پورا کیٹھا کلمے ہوں میں جماعت والا پیا بریلی شی آئے ل سارے آ گیا تی جماعت والا پیا تو بندی میںج ہے آل آؤ الیکشن لڑ دکھاؤ وکیل بن دین آخر آؤ ہوں یہ دسو کہ کلما پڑھ کے دوکھا کینوں آپسو منافق کین اے درو کلمہ کلما پڑھتے پڑھا دے اپنا بیٹھے جج آیا برطانیہ بیٹھا کرتے یا قرآن کے مطابق برطانیہ ہوں تھی سات سال تھی سن اصل کلمی شریف دا کر دکھا کرنا چاہو شریف نال دھوکھا جا مزید کرنا چاہتے ہو ساٹھ سال اے کلما کفر اپنا چلا سارا نظام کر رہے ہو کے بندہ ہو مثال ہے رہی ایک بندے قرآن پاک لے دینا پھر انا دیا پھر سٹ دینا پھر فڑا دن چیر فڑی بچی نہیں سٹ سال ہوا منے ان قرآن دیتی رکھو جہا قرآن کے چلے ہی نہیں وہ قرآن دیتی رکھو ہوں دسو سات سال ہو گئے اس ملک کیا یہ قرآن کے قانون چلتا پیا سوال یہ پیدا سر کہ تے کو چار جماعت یہ چار کفر شامل تالیم شامل تاریخ میں پڑھو بے وقوف کافر کلما پڑھاوے منافق کلمہ چھڑا مومن کلمہ خود پڑھتے خود مناف دلیل میں آ ہوں جو کسی بند تو منافع نہ کرتے اقبال تھے شیر بھی کہ دو رنگی چھوڑ دے یا کنگ ہو جا پا یا سراسر منہ یا سنگ ہو جا یا پتھر یا مو یا مومن بان بائی بان ہے یا کافل بان یہ بھی یارو کلمہ کے کلمہ نال کی کی دے دو چیزاں لوگان پڑھا کسی سوچا ہی ہے یار کلما پڑھ کے کلماسان کی ہو بندے اپنے ملا چاہو یہ مطلب ہے کہ نال جی ہوں لگ جاتا وہ سیدھا انگریز نگ جاتی تڈے جی نے کلم پڑھیا کلما پڑھتے ساری تسا کلمہ پڑھے سو انگریزی الگ سرا تلا جی نا این امتا انعام والے مولا رستہ لکھا یہ اللہ کا قرآن اگے اللہ کار فرما ہے رستہ پہ سچے دیکھا کہ سانو سچے مولا کا مولا ہے سچے نال ہو جاؤ فرما رہا کہ سچے نال ہو جاؤ اگے فرما ہے مخلسی منافق دین سی مخلص مخلس ہے اللہ فرما رہا مخلس خاص چوتھی جگہ سوال ہے ہی نال ہونا شہیدان ہونا نال ہونا سوال ہین ہونا چار طبقے ایمان قرآن کی فرما رہا انہیں چار طبقے ہو جاؤ جی تے کوبکے اتنا پاکستان چل کفر والے بے لی سارے کوفر کے قانون والے تعلیم والے تعلیم والے کو سچے تو آلے ہی اللہ سن فرمانہ پہننے چار لوگوں جہاں ہوئے جنہوں نے بچہ دے تعلیم پڑھا دیں سن سا پتل ہاقم بڑا اصا سانت بٹھان چاہیں تو ہاکم بن ہونا کچھ نا حکومت جسے دے دیو یہ سب تو مت سمجھو ہے نہیں تسی حکومت کرا رہے ہو ایو تو کے نال ہو حکومت کو ویسا ہے ہوں چار نال حکم ہے سڈے کو چون لوگوں میں جماعت مذہبی جماعت اللہ ہوا فرمایا دلا شاہ ہو کہ اپنی مال جان جہاد فرمایا موہم جانا خرید لینس بند ہوں دسو سادے مخلص ہے جہے دیتے جان مال خرچ کرسائن ابھی اللہ تعالیٰ ویٹو مدینہ چھجا مدی والے کعبہ چجا تمام زیادہ چجیا اپنا خاندان چجیا ہر شاید چٹ کے ملک چجا کتنے آؤ گے کر ہے جنگ میدان ہے مخلس جی پہ مخلس پہنچا دوست چلے جاؤ کتھے چلے جاؤ جی تا دوست کھا لے سو تمہیں لب لے یاد آنا تھی جیت ہو سو تم جی آیا دعوے دار جا زہری لالچی ہوں وہ لکھا بانے بنا لے یار نے انجو گیا انجو گیا وہ کوئی بندہ سی تو وہ کہہ سی یار جدو تینوں کوئی دکھ تکلیف آئے مجھے یاد کرنا جد کوئی تکلیف آ گئی میں جیل جا بند ہوا بچا تی تکلیف نہیں جدا کو گئی میں یاد کری ہوں سادہ کام وہی ہے جنہیں تکلیف ہوتی اس واسطے جا جگہ بنا وفا نہیں آدال آن کلمہ نہیں پڑتا آکام نہیں ہوں تو بھی اس طرح حسل کر اس طرح استنجا کر اس طرح اس طرح کھانا کھا اس طرح تروزی اپنے گھر آیا کتنے کا حکم آیا قرآن سارا پڑھو ہے کا سلاد حکیم و سلاد یعنی آکام کہتے ہیں مومن من مسلمان کافر کلمہ نہیں پڑھتا وہ آزاد آکام جو مرضی والے کر لزا ہے گ منافق کلمہ کلم پڑھا وہ بھی اپنے آپ آتا ہے آم کا پابند نہیں زبان اسلام, اسلام نال دل, دل, دل, دل, دل یہ ہے منافق کدی پابند نہیں ہو سکتا مومن یاد آخر کیونکہ آمان دخلوفی سل میں کافا دین پورا داخل ہو نہیں سکتا جب ہے منافق ہوں دلوں ایمان آنے تو پورا داخل ہو ہوں کل پڑھ کے میں ان کی مشال کر دیا لوگ کیسا اپنا محاذہ کر دیا مسلمان محاذہ کر دیا سب کرتا بھی یار کیا ہوں دروازے ہاتھ بندہ وار دے انگل وار دے باقی باہر بیٹھا ہوا اندر بیٹھا تھی مننا سو پورا پنجاب بٹھاؤ نہیں من इस तरह का एक बंदा एक अंदर बैठा है वह पंजा बहर कर लून कोई बंद आए सप आवे दसे, दसे कि एक जो भी मायर ना, ना पाकि तो सारा आंदर सप आए दसे बचा सकता अपने हाथ में हाथ के अंदर उसी ने बैठते जू आया नहीं पा तो बचे की बंद जदू बैठा ही पाए तो एक उमलवारी बैठा हुए तो आखे मैं अंदर बैठा ہوں سارا ایک جو باہر ہو سپ دسے امان لاتا ہے کہ او نہیں ہلکا ہو جاسے سکتا وڈے مر جا سکتے جا سکتے اس طرح سارا باہر بیٹھ کے ایک جوز جی ہوں سارے منافے پہ چل جائے سلا بس سلام کہ دین پورا داخل ہو پورا داخل ہوا پہلی شرط کی ہے کہ وہ دین مخالف ٹوٹنا پائے گا جی دین مخالف نہیں ٹا تو دی ہو نہیں سکتا اندر پہلی شرط ہے کہ جدو مخلط سیفر نہ تو مخالف ہو سکتی ہو سل مخالف تو ہاتھوں کترے کیوں پیسی ایک مخالف ایک محال پہ محافظ مخالف محالف ہوں محال مخالف مہالف بنے تو محافظ بنے یہ کوئی قانون ہے دنیا کا کرے محافظ ہی ہوفاقی ٹیکے حفاظتی قطر دینا کون کرے کافی ہے تھوڑا دشمن کردہ تاج ہوں دسو منافق سبزی کھڑا ہے جی اگر وہ سمجھتا یہ میری براقری سے نہیں یہ مومن ہے تو مومن پتا مومن میرے کیمن کی منہ نہیں لینا کہ آخری وقت کہ کافر ہوں ابتدا اسلام کی جی مثالاں بھائی ابتدا نبی پاک نے چادر اج اج کر دوں ابتدا درخت لگا دے وہ چھوٹا ہوں گے وہ اصول آ کام ہو جدو و جدو بالکل پکا تیار ہو جائے انہیں اصول ہوا درخت اک درخت ظاہر ہونوں رہے گا پٹ لو جدو درخت پکا ہو جا سکتا جڑا پیا زمین پہلا لا سکتا پکا ہو جایا تنا پکا پورا درخت بن گیا اس ہوں جدو اسلام کا درخت لگ اصول ہو چادر کام پورا بلو کے خبردار کہ کافر ہاتھ ہی نہ ملا ہاتھ ملا دو لوگ آدھا ہوں ایک آم تسی رکھو انتہا کیوں اس ویسے دین کا ملتے نہیں سکتا لوگ اس ویلے پورے داخل نہیں سات آکام ہوئی شاید واسطے بچے پیجارا کوئی چیز ہے زراعت ابتدائی ہوم جلے وہ جوان پوری اپنی ہند پہنچوائیں پھر اس واسطے اسلام کے جڑے ابتدائی آکام اس ویلے ان کو سابا شراب پی لے شراب پیتی جاتی Torture. تو حکم پیا ہونا بلا تقرر سلاد نماز تقریبان تم سکارا تو نشری عالم نماز کریب ہوں اتے دیکھو قرآن ہے پہلے آئک پھر دینا نماز تقریب نہ لیا دوسے پھرتے تو نماز سکھا دیا تو شراب حرام نہیں ہوں ایکو ہے قرآن دی آک پڑدین تو شراب حرام نہیں نہیں اور او فیر اے اے دے تو اگلے کہ یار نہیںلام فتنا بہبان وہ قرآن کی ایکت پیش کرنا جی قرآن پورا داخل کرنا فیتنا خطام پھر کتوں برئی کو پیش کرتا ایک حدیث پر حدیث پڑی خرچی ہے علم چین تک پڑھو ہوں ایک بندے جیویں ٹوتے ٹوتے کرے حدیث پڑو کہ نبی پا کر می بابا جہرا کسی پیر زبان امل پوچھے حدیث نے بابا بابا پڑھوچی اچھا علم کیوں پڑھیے عمل والا مان نہ رکھو علم کیوں پڑھیے ہوں تو چینی ہے چی تو کو دس مان چینی ہوگی ایک, ایک جی چمچے چاہ اپنی چاہو میٹھی ہوا ہوں دین کا جناب کو عمل نہیں آنا مارفت آنی ہے کوئی شہ نہیں کیونکہ وہ خوراک جدو تک بندہ کھانا نہیں اس وقت تاقع نہیں علم دین جہرا وہ تو پان کلینا ہو رہی ہوں عمل کر سکیں تاقت کر سکتے ہوں نماز کا پتا تو چل گیا بھی نماز اس طرح پڑھی گئی نماز نہ کرے چاہ کسی کی چاہ بغیر چینی نے میچی ہوئی گڑی ہے چا کی ہوئی گڑی ہے بغیر چینی نے میچی ہوئی گڑی ہوں انہیں آپ علم پرو چھینک بابا جی مدار سن ہوں یہ عقائد اصول سارا دی پڑھایا ہوتا سی مان سلام درس نی رام ہی لیا پڑھیں پڑھا یہی پیا لگا ہوا ہے اپنا عمارت الگ کی استاد الگ بنایا پاگل کیا اس مدرسے بے یار مددگار چھوڑ کے ہاکم بنا تنخواہ لا استاد بنا قالیم تعلیم قانون اپنانا سارا نظام اپنانا اس مدرسے دہشت گار دے بند کرنا بے یار روزگار چھوڑنا استاد دی تنخواہ حکومت کسے طالب دی کوئی مدد حکومت ونی ہارش الگ گے کیا یہ مدرسہ اسلام نہ سی یہ اسلام لے کے ادھر رکھا گیا ہے منافا منافک منافک ہر چیز قبول کر لے یاد رکھنا منافع اقل ہوں گی مومن کو اس واسطے منافق کے کافر مومن سمجھ آپ عقل تو ہوں گل تو سمجھ آکل نہ جی برمن لا کے انہیں کو اقل نہیں گل کیون گل تو سمجھی کر لاہو بلا سہونا ویا وہ کون تو ہے نا لیکن دے یہ تو میری آیت نہیں سن دے آ جانا شرونا ویاہ نفی ان کو ہاتھ نہیں نفی نہ ہاتھ سن نہ یہ تین چیز نکل ہوئی ہے منافع کی نفی ہوں اس کا کوئی آتے ایمان عقل پہچان دفاع یہ چار ایمان، اقل، اقل، پہچان, پہچان، جدوان آ جا سکے وی کو خدا نہیں پھر خدا بنا دن اپنا ہاتھ ہستی خدا تیار ہوں پہلے سال بعد مخلوق کوئی بناو والا نہ ہو چیز بن جاتی ہوں ماچس بنی جائے گی بناو والا کانی ہوں یہ دسو بھی ماچس پہلے بن جائے تو بناو بنے ہو مخلوق پی لے لے مار کے جیڑے بیل جی نران کیا آالت بہاد مخلوق پی لے لے بن لے تو پائیں بڑا تو خالق خالے خدا پکڑ پیو خدا پیو تو پائن بڑا مخلوق ہوئی خریدی ہے تو اخر بن دے ہوں ہویا بے وقوف نہ ہوں اس وقت ہوں اس بے وقوف نالی وہ بے وقوف بنتا گیا سانو اتو پتا لگ سک بھائی بے وقوف ہے کیوں بے ہے بزرگ آپ جانے پے پاگل میں بزرگ مینو ویخو مینو کی ہو گیا یاد فرمایا پاگل میرے کیا ہے اپنی پاگل کرنی والی علامت ملی تک ہے کیا تو حضرت پاگل پنی علامت ہے حجامت بڑھ گئی پاگل اپنا نہیں بنا حجامت ذرا زیادہ ہو گئی ہے اس واسطے تکیا کہ میرا برا ہے علامت جو مل گئی ہوں سب سارا کفرجہ علامت اچھی مومن ہے عجیب مومن ہے بھائی بھائی کافلوں مان کے مومن انکار کرنا ہے کہ انہیں خدا قانون سچا تعلیم سچی اچھا خدا تعلیم سچی قانون آخ بان منافق کہ منافع زال مذہب ذای بی جگ بگا رہے ادھر بھی ہوں جا منافع یاد رکھنا او کبھی مسلمان ایک نہیں ہو سکتا او کافر نال جاسی ادھر بھی دونوں پاسوں کا تعلق ہو سکتا جی ہٹی ایک انسان بندر یہ کدیے سات ایک مرکنی جڑی نرم تعلق گوشت ہے تال کام نہیں دے دی جوڑ رکھی گئی ہے ایک نرناڈی ہوں جی مطلب گوشت نہ گوشت نہ درمیان چ خوراک منافے ادھر کافرے کو دینا لینا نال ہو جاتی ادرو مسلمان ہو جاتی آتی میں جا کے تو میں پتا کی چل بھی منافق اے اللہ کا قرآن تو جاخا دیا بھی کسی کلما پڑھ کے دخل ہو دا گئے اور مثال کہ داخل دکھار مکان داخل ہوتا ہے تو خارجہ سکولی داخل تے خارج دو دکھارج دوسٹ ایک پاس ہوں داخل وہ شرائب ایک پاسوں وہ لکھ دن بھی اگر تا بچہ ایک ہفتہ نہ آیا تو خارج دخل خارجہ یاد رکھنا یہ بندہ دخل ہو جائے تو خارج نہیں ہو اسلام دخل ہی سوا کامان لیا کافر ہو دکھے ایمان لیا کاخر ہو جانے قرآن تصویر آگے کافر نہ آخو اتنے قرآن آ گیا وہ تو مومن ہو گیا کافر ہو گیا پھر مومن آ گیا پھر ہو گیا پرانفکقفی ہوتی ہے کہ وہ ایسی گل کر بولے گا تو پتا چل جا سکے کہ منافع کیوں دورا پلتا ہوں دو گلا جی ترڑا مرغی کا ترڑا مرغا ہوں یہ نکلتا دو گلال نہیں نکلتا خراب کا اس واسطے جہاں منافق ہوں دو گلا ہوں <سجد> ادھر بھی رہنا ہے سور کھو سی ادو جا کے بھی یار باقی صحیح رہ وہ آیا ادھر مسلمانوں کو چلنا دے ہو سارا مکاری جات مسلمانوں کو آ گیا ہاں بھائی تھی آ سان توسی نہیں کر لو مکھا توسی جو آرار ہوارے کھانا بھی پتی مار گیا یہ راجا وہ بھی پھر جدو کرار مسلمان کٹھے ہو گئے ہوں منافق بھی پھر اس گل بن ہے بھی ہوں جے سور خان جی گائے کھانا ہوں مناسب ہے ایسے مسلمان دکھا کٹھے ہو جائے ہوں پتا چلنا ہے بھی ہاں کی پانی ہے پھر وہ کرتا ہے یار تصویر آئے نا کسی اختلاف سور دبا ہے تو اختلاف آئے نہیں ہوں اس طرح محول چلتا میں نہرو دیش بنا کیونکہ مناسب ہے وہ دیش نہیں کرتا ہوں منافق کی آختی وہ اپنے آپ سی مومنٹ کیوں سارا دین چی بیٹھا اسی واقعہ منہ میں ہوئے تو منافق ایمان کو اندر نہیں اللہ کا قرآن اللہ دا قرآن اللہ کے رسول آدیش پا و منافق کلما نمازا روزے حج رکھا کا مدینہ مدینہ کرے سلا سلام جو کو کرے نبی پاک نے فرمایا وہ کما کال کہ منافع جدو بولے گا جھوٹ مارے گا وعدہ کرے گا خلاف کرے گا فرمایا تین چیزوں کیوں منافع آخیا جائے جا کل پڑے کافر منقے روا ہوں کافر منافع کیوں بہت منکے انتظار کی منافق آخیا جلما جی ابد اللہ کہ نبی پاتی مدینا مدینا کرتے ہونا خون سارے میرا تو, تو سوال ہے کہ ابد اللہ منافق صحیح نبی رہا ہے جانا میں جا دیا ایمان نشی نہیں ہویا پھر دعا بھی منگی گئی کرتا بھی دیا جنا پہ تین چیزاں منافع بخش نہیں بھائی ہوں دس وہ وی جنادے پڑے جانے یار سارے رسول کا سردار جنادہ پڑے کو تھوڑی گل ہے کرتا مبارک دے علیہ افرام کا کرتا لگے باپ آخا جانا سہی اگر کورتا تو منافع کچھ نہ ہو مسئلہ دسیا جا رہا ہے <تصالح> کہ دیکھ نبی نہ مت آخ نسلہ کہ منافع کی بخش نہیں ہو سکتی نہ نبی دار کی نہ بلا ای نہ نہ دے پر منافے بخش کدی نہیں ہوتا ہوں نہیں مدینہ مدینہ کر ساری زندگی نال بخش گیا معلوم ہے کہ منافع بل بل بلبل ادیش دنیا جمیا نیا وہ نام مدی نالے نو ویک ہوں یہاں کی منافع دیکھو مخالفت ان کو قبول نہ کرتے کیالی دیتی ہے قبول اگر اختلاف بھی کوفر نہ جڑا اپنایا انہیں معلوم عزار عزار ہوا انہیں منیا انہیں منافق اخلاص نہیں اسلام جی اخلاص پھر ہوتا ہوں منافق ہے ساب ت نچلا درجہ اللہ پاک نے اللہ تبارک پتا آلہ نے نچلا کرتا یعنی سزا ساپ تو جیا گیا منافے کی نا ڈر کلاس والے بے شک سب کو واسطے میں سب کو نچلا کب کا جانا تین اتو پی ان منافع کی نا پھر ڈر کلاس والے میرا نا وبشر منافع کی وہ تصا منافقے خوشخبری دو میرے دردناک علیم عذاب جس کا انسان کا اقل نہیں سکتا گیا عذاب علیم ہوں الا فرمایا یہاں واسطے منافق واسطے میرا ادھر نچلا کرتا ادو فرما خوشخبری دے میرے آزاد دردناک دے نیلا <سلام> تخجو نال کا منافع جہاں مسلمانے کافران دوست سمجھی دوست بڑائی کنن سا منفا یہ رب والا پیدا کی مرما کہ وہ کافران چڈ کے کافران دوست بنا لئے سن یہ ہو کی منافق ہوں بندہ اپنی ہر چھپا سکے دوست نہیں چھپا یاد رکھنا دوست ایک ایسی نہیں چھپ سکتا ہے کہ بندہ اپنا دوستوں کو پہچانیا شرابی ہے شرابی نویں جس طرح کا شوب ہے وہ من شوبے چل سی پتہ لگ رہا یہ بندہ ہی کیٹاگر یہ بندہ اس طرح ہے ہن قرآن پاک نے علامت منافق بھی نہیں دسی کیلما تو پڑھتا ہے سارے کیرتی کھڑا ہے رب تالا ظاہر کر دیا ہوں کلمہ شریف کنتا ہے کلما شریف کن پر پہ جڑتا ہے کندیا مسلمان ہے لیکن اللہ نے منافع ایک زہر فرما دیتے کہ منافع کی کرتی مسلمانوں چافر دوست گا اگے آپ کا منہ نہ وہ جناب عزت کر رہے تھے عزت ڈھونڈا سکھ آفر کو ادھر اسلام کی عزت ہے مدرسے دہشت گرد فلاں خلاف کرا کر سکول بندے تیار او شریف بابا فا مخلس اسلام انصاف والے لوگ غیرت والے لوگ ادب والے لوگ کوٹ تو بھری کری کوئی بندی مولوی تو ہو گئے دہشت مولا فرمانتا ہے کہ عزت ساری کو بولنا کیڑی عزت میرے کو میرے کو لائن ہوں وی منافک ہر گل سارے کو نبی رسول سہابی تابی تاب تبتاب اتب تاب موتاحدین سال سوال ہی روش کتوں بکتاب مزدو اوتاب یہ کیا ہے نام لکڑ یعنی سب کو لقب کہہ رہا ہے بھلا تمہ تم نا اللہ وان تم نبی رسول اپنے آپ میں مسلمان کر رہا ہے تعلیم ایت سی تعلیم اتنی سمجھ سی توں اپنے اپنا دسو ہوں سمجھا کہ نہیں لیا ہوں ویڈیو والے ہوں قرآن دے خلاف اما کو زیادہ میرے نزدیک عزت متا بندہ ہے تحصیلدار ڈی ایس پی جج وکیل سارا عملہ جنا جاؤ ان متا کی ہے ہن کہ تیار ہیں یہ کتوں تیار ہے سکول مارا کہ جناب دیکھو سلام یاد چوکے گندگی امب نے ایک ہوں ایک امب چندگی رکھ کہ آخو جی آ رہے کی سی امبیک ہی اسلام دینی مدارس کے اندر اسلام سی. سی، عربی فارسی کام کامیا ہاں کردی کی اسلامیات بھی کٹیں دی پرچا دیکھو سان پاگل بنا کوئی حد کر دیتی ہے نال پاکستان آزاد ہوا آئن برطانیہ نال دسو جی اسی آزاد ہوئے ہو تو برطانیہ کی آئن کی ہوئی ہوزاد آزاد ہوا کی سمجھا جا رہا ہے گفر کی تعلیم قانون تعلیم نام ہے القاب پروفیسر ماسٹر ہوں ماشرتی راج ہو ریکارڈ چل رہے ہیں اس ایک سون بخش ہوتا لا کے اس ریکارڈ دی رسر درد سوئی ایڈی لگتی رکھ دینا سون بخش تو وہ چلتا ہا رکارٹاں باہر پہلے وہی ریکارڈ چلتے اس کا فوٹو بنیا ہو پتا نہیں پتا کوئی بندہ, پرانا بندہ بیٹھا ہوتے پہلے پہلے ہوں ماسٹر کا ماننا اتنا پڑھیا ماں سو ماں جی موڑو موڑ ماسٹر میں جڑے بیٹھ کے پترتے ہیں وہ کھلو کے موڑیا کہ موڑیا یا تو آ پھر اگے جا کے لوگ لکھتے ہیں تارا سن مینڈا کی مانا یعنی ماسٹر کی آواز ہے ہوں سارا پڑھا رہا انسان بندر سے ہے یہ نہیں بے آواز نہیں کی قرآن ہوں دو انسان آیا تاسٹر کا لکب تحٹھو لک پوچھے آتے وہ تقاب دے برابر ہو سکتا میں ایک بندہ سرتا رکھ دے میں یار کراڑ سارا ہے ہوں چو یار آ سکتے کرار سر نہیں آپ ساری کرار بھی جانا پیا اگریزوں سے بھی جانا پیادہ پیا گٹاری نکل آ جائے تو آر بڑی اچھی شن پی گٹا بھی چویں آیا ہوں گٹارے شیر تو انہوں بھی تیسر تیار نہیں ہو گٹا روگریز گٹا رو تعلیم تاریخ نشتا وہ پھر عزت کے پہلے انہوں نے نسیحی ہوں پروفائی سر کتنے بنیا کتے بنیا ہوں سان پاک رکھنے والی گلے لندن د ابھی جاؤ تو سن کالج بھی ہے سکل بھی ہے یونیورسٹیاں بھی ہیں اچھا دسو ایس لوگوں دکول یونیورسٹیاں یا ہونا دسو اچھا اوے کالج اتے یونیورسٹی اوے کھیے اسکول ہوں اوے اسلامیہ نہیں اتے الیکشن لڑتے اسلامیہ جمہوریہ نہیں اتے سکول پڑھتے اسلامی اسکول نہیں یونیورسٹی پڑھتا نہیں سلانی یونیورسٹی نہیں برطانیہ کا سورچ سارے مولوی اٹھ کے انہیں گل ستر پا دیتے دیکھو ہوں سامنے سور کلوتا وہ یار چیب سور شکل ساری دیکھو سارا سور سامنے وہ سور ن یا پچپے ویکے سارے معلوم ہے لے بلانسی اسلام تک سر منافع ہوں اتنے سن مناف تو اتنے سن کا اسلامیہ کالج نہیں اتنے اسلامیہ کالج اتو چونی پلیا آیا ہے اتے گلام محمد بن گئے ہوں لانتیا نام لال بندہ مسلمان ہو جائے اگر نام لال مسلمان ہے تو مرزا گلام محمد کابیا نے جن نبو دعوی وہ اسلامیہ کالج کو تعلیم اسلام کا لیبل لگتا گے جو اسلام بن گئے تو ان کو گلام محمد کا لےبل لگا گئے وہ مزے کی گل اگے ویو کہ اس کابوت کا دعوی نبوت کا دعویٰ سارے مگر پائے گئے بابا کا خود خاتم ہر کسی تاریخ کر اچھا کسی خاتم رسالت کا نام نہیں لیا ہوں میں نقطہ دستا پیا کہ نبوت کا دعوی ماریا لیا خدائی دعا مارے رسالت کا دعوی مارے کہ کسے انسان نے دعوی مارے رسول ہونے کا دعوی کسے نہیں مار وجہ یہ ملا بےمان تو پوچھو ہوں رسول کیوں جدو رسول دعوی کرسی تعلیم قانون تہذیب دینی کوشش دوسل آسمانی کتاب کی لایا تعلیم قانون تہذیب رسول کی تین وہ رسالت کا دعوی واسطے کسی نہیں آسمانی کتاب کت لیا ہے دس لیا کرے ملنے میں من سونے کا چکی خرا ہے وہ آنے والے استری چکے جانا پیا آپ نے من چا رہا لالسی من سونے کا استری من چکی خریدی استری وکالت کیا کرتا ہے سانگ لوا کیا کیتا ہے رسالت کا کہ رسالت قانون پہ مرزا نہیں اچھا روٹی لکھو پیشاب کھلو تو کرو روٹی کھلو تو وہ کوئی قانون کوئی سننا تو ساپنی نہیں نبوت کا کہ نبوت کا جڑا دعوی کر سکی وہ کسی نے رسول منسی کرو دسو رسول رسول کا انکار کر سکتے اس میں یہ سی آ کہ وہ میرا رسول نہیں آ کے رسالت کا انکار کیتا ہے نہیں ہوں رسالت کا دعوی قانون تازی تعلیم پیش رسالت قانون تازی تعلیم رسول ہوں جی تل کتاب بنا کے دے سکے وہ رسالت کا دعوی کہ قانون بنا کے قانون رسول کرتا کر دنیا کو ہوگی نہیں بنا کر جدو قانون بنا رہا ہے تو ہوں دعوی رسالت کی ہے کہ قانون عین بنا کے پیش کرنا اپنی تعلیم بنا کے پیش کرنا یہ دعوی رسالا ہوں نیچر کیتا رسالت کا دعوی کہ قانون بنایا بڑے تشلا کا فراہم نے چلایا رسول مقابلے کافلوں نے قانون چلایا یہ دعوی چھپا رہا مردا کا اس طرح تو سکھاؤ اس طرح نکاح کرو ہر شاید نکاح کا مطلب جس کرنے نکاح اپنا دستی نہ ہاتھ کٹنے کی بجائے کی پرچا کٹیا گیا یہ قانون زلی درے مارا کی بجائے کہ رضا پل بنا قانون بن گیا قانون کون بنا رسول بنا نبی بڑھا تو ہوں سکولیا نے کی کیتا کہ وہ قانون بڑھا رہا ہے سمبلی بنا دیں تو ہوں دسونا کنجرا کو پوچھو کہ رسول دے دہا قانون کو بڑھا سکتا نبی قانون نہیں بڑھا سکتا رسول ایک رسول دی کتاب منسوخ سی ہے اس کی کتاب نا سکھ <دیسواسٹا> رسالت پچھلے منسوخ ہوئی جہاں نو رسول ہے اس دی رسالت ناسک ہوئی یعنی رسول دا ناصف ہوتاب کتاب کی ناصف ہوتاب کا ناسک بڑے پیش رام برطانیہ کا آئی یہ کتاب کی ہے ناسک ای منسوخ ایس ایچ او بنا دے اصل تیرا قانون چلاو گے بڑے کچھ لا پخت کا پرچے کٹا گے دفے لاو گے سکل چ بچہ دتا اس کا مطلب کی نکتا ایس ایچ بنا دے پٹواری بنا بنا دے کی کر سو تو سر سورج ماننا ہے قانون چلے سو پتا بائیمان کہ آپ مول پہ جانے آخ کسی کنجر پہ آخ دو آخو پاس فاجل پہ آخر جھوٹا پہ آخو ہو جھوٹا تو ضرور آ جاؤں اچھا مسلمان اٹھا تو کافر واسطے این اکل آ گئی ہے کہ بندہ چڈی میں رام حرام حرام حرام حرام نہ ذکر آیا ہے ہر شہر کا ذکر آیا جی ہوں اللہ پاک نا نہ دسیا دسی جایا حرام حرام تہن پتا لگیا نہ سامنے اسی تو پتا لگتا ہوں نہ کسی کا سن نہیں سکتا املیس نئی دلیس نہ کنا نہ آپ کاتل نہ ہوئے پہ ماد آ کے کسی نہ میری جو کبو آ جانا آنکھ کرا سر کاطرناک کیوں نہیںرا چن آخوار گٹارے ڈگیا ہی نسر آ تفا قانون تازی تعلیم اپنایا نشے آ پہلے اصل آخر ہوتا جی اخنا جو درویش کسی ساتھی سکھ بیٹھے ہو تو نہیں آخر اپنے آدم کا بیٹا کابی کا بیٹا اللہ باد سزا دیتی قتل قتل کی خراب بھائی چڈیا ربیٹے نو السلام کا پوترے چ نبی اپنا کوئی آیا نبی کا بیٹا ہوگا رب نبی چاچا ابولا نبی کا چاچا تی کرو ایسا یہ اصول ہے نبی چاچے چڈو یزیب نو نہ ماں پیا پتر انہوں دے مطلب یہ بنیا کہ میں یہ تو کسی سپ نے چڑتا نہیں ہوں گا کرنی بائی ماننا کہ یار ہوں سپ ہار مارنا چاہیے یا کسی چاہیے نہ چور ہار کرنا چاہیے آنا چاہیے جہاں چوری کرے یا ماول سر چوری کرنا سی نہ مال سٹا اپنا وہ ماؤلو چور پہ جا رہا اپنے مسجد مولیاں خر کے کھوتی بٹھا کے توے مار کے دلے ہو وہ پلانگے ہو یہ اپنے چیڈی کرو نہیں کلانگے مولوی مولوی دہشت گرد نہیں آ گیا کریں گا بھائی ماں نا تنگی کریو دہشت گرد یار نہیں پھر ایک ملک نہیں چلو کوئی گل ایک نہ ہو ملک ایکو ہے یہ دہشت گرد ہے امریکہ من پسند جو پڑی بیٹھے مسلمان آ جائے جی مسال آئی میں دعوی کہ آ مان خدا ماننا جھوٹے سچے نزدیک ایک خدا آنا ایک ہو سکتا وہی خدا سڈا ماں بوجھ کا ماں بوجھ تو بہت لیکن جھوٹے سچے یہ تو ضرور جھوٹا سچا کر سب پتا لگتا ای بھائی گوشت کھا گوشت نہ کھا گوشت کھا گوشت اجیو گل ہے ادھر آدرو آگ رہا گوشت کھا بکرے کا کھا کتے کا نہ گوشت ہوئی ہوں نام ایک کوتی کا بھی دھد ہے مجھ کا بھی وہ بھی سفا ہے وہ بھی سوفا ہے وہ بھی دھوپ اچھا کوتی کا دھوپ کا کوئی ہوسو سوال لبتا دو دکھا کو جدو کابوں کی ویڈی کتاب گفر کی تعلیم ملے ہے اس لو تو مل سکتا جیل بھی مل سکتا لالسی بڑے سگرے کی تعلیم مل سکی چکو جی آپ اسلامیا اسلامیات صاف لات نسے دے وہ تو آم ایک چوک رکھ کے ایتھے صاف جی تواہ بنتے تنخواہ مدر مدرسے دینی آباد ہو جنو ظلم چکلے ننگیا ویسی آر سارا تو بےمانا تو پی گیا سارا سامنے نظر رہا ہے جی حدیث علم چین تک پڑھو یہ مدرسے بند کر دیا ویکو پاکستان مدرسے بند کر دو چین تک پڑھو یہ مناسب تک وہ منافق نال منافق نہیں کیوں کافر م... اندر مادہ پرست کیونکہ ہونی ہے جنت اکبر صاحب ہے کہ پیشے شکم زبان ہی ہار شکم دے پیش ہوئی کھڑی ہے زبان ہمت کی کیڑی ہے ہاری پیشے شکم زبان ہے ہمت ہی ہار دشمن نے دی لے ہماری دنیا سماج وہ لانچ کیا دنیا میک اپ کرایا کی کیا ہوں فلش چالی لاکھ کا فلش ہے اچھا منہ سو روپئے کی ویگنی ویگنین کنش قرآن سو رش تی لاکھ لکھا وہ خدا دے بندے ہو بندہ سوچ رہے خدا کی قسم کر کے آنا سان شیطان قبول نہیں کرنا سانس در کا قبول نہیں کرنا درتی کوئی شہ قبول کرنا ہی نہیں جتنا سات گیا پتا ہی نہیں جو سارے چار چوکھا ہوا کی کوئی پتا ہی نہیں جی سور پتا لگ جائے تو اپنی زندگی پیار ہوتا نہ اپنے مال کوئی شہ پیار نہ پیار ہوتا جی پتا تلتا وہ پتا نہیں تو ٹکے ٹکے دے مان ویچی پتا نہیںمان کیمت کیمت والا لوگ جب کہ مہنگائی ود گئی اور میں بےمانا انسان تمان یہ ہے نا بے شک کیمت کیمت کرنا ایمان انسان ایمان انسان صحیح ہوگا چیزاں کھے بدل ایمان تو انسان سی ہو گیا چیزاں کدی انسان تو چیزاں ویزا جی ایمان ہوتا تو انسان سے صرف مخلوقات کار وجے لان پیا تو پرچا ہوا پہ جی بندہ مویا پیا ہے تو ان نہ نا ہی نہیں اچھا تو آدھی ترقی تعلیم ہے شعور ہے فلاں نیا یوں ہے انسان لال اتنی بے درد نہیں کہ مرن کے بعد جن چیا کوفر قانون سو تعلیم نے اس آخر لال کیا بھی آیا پھر ہوں انسان مرد ہے فیکا دن مسئلہ ہے اگر تین نہ ہاتھ اس کا جی تم دبایا تو گنا ہوں پوسٹ مارچا نے کی آدھا یہ بگتا چلانا چوڑا کھول کے رکھا سارے کلیجے پوٹے ہر شاید دماغ کھڈ کے جناب ایڈے وڈے موٹے سوئے یہ تو ہے موئے کا جیندے کاشر کی مرا کے جاؤ بندہ جناب اتے جاؤ تھانے ہوں لاکھ روپیہ دے سو تو پرچا ہٹی بندہ ہی چاہا مویا تے لاکھ روپیہ بھی تے ن ہی شعور والے آپ کہہ رہے, رہے رو رو کہ جیو تعلیم والے پڑھے لکھیں تعلیم یافتان ان شہور کہہ رہے ہوں شعور والا آ شعور والے کون سن سی امر فارو اسمان ہے نہیں علی المحت اے یہ ان شعور والے کہی انسان کی کنی قدر بڑی انسان کی قدر بڑی ہے کہ اسلام نے جن انسان کی قدر رکھی ہے کوئی شاید نہیں رکھیے. تے سائنس, میں رکھیے تے سائنس دار کافر نے جن اپنی اجاد کی قدر رکھے انسان کی اس واسطے اللہ پاک نے ویک بنائیں میوے مزیات کھجورا سائنس دار کنجر بنائیں باما بئیمان سٹ سال تکما دوکھا کر رہا تی سلاب نہ ادھر کلمہ پڑتا ہے ادھر کوف کا قانون چلا ادھر کوف دی تعلیم پڑتا ہے پڑھا پھر اسلام کا پڑھا ہے ایڈا بئیمان نہیں ہےچ میری تعلیم تعلیم ایک منافع جیڑی تعلیم چکلے کا پرماٹری ہے کہ یعنی وہی علم ہے جایسی جس علم چکلے کا ماسٹر میں جانے پہ سٹوڈنٹ میں کہ یار ایک سوال کا جواب دیکھتے میںنپ بندہ چکلے پر سارے ایک دو آپ ان پڑھ کٹتا ہے لکھا ہی نہیں جانتا پرس گیا خموش میں آ بئی مان آ پڑھا لکھا ہے پروفیسر صاحب تیرا شگیت مثال گئی گستاخی آئی فلما بنیا دی توہین سب کچھ لیکن انہیں سانو پاگل کیا نبی دی حدیث پہ پیش کر دیں ایڈے اصل منیش نکو انہیں چین تک کیوں کیوں چی ہے کہ تنخواہ گیٹھی بئیمان سارا قرآن رہ گیا یاد آئی گیا ایک حدیث یاد نہیں چوڑ داتا کردہ حدیث اور کسی سگو نہیں کرنا جب تا آخیا بےمان ہے ایڈا سارے چالا پہ کرنا ہے بھی سارے دین ختم جی چند ہے <utterly değil دلوقت> پورے دن کاتل عید کی جا کرو اتاد ساجی ہوگی وہ کرنا چاہتے ہیں قرآن تو پڑھی بچن ات اللہ کی اور رسول اللہ رسول کی اٹاد کرو حکم ان من ہوں وہ ہوا بڑھ گئے دا حم من ہو جو کچھ کرو اصل تھی چڈنا جد تک تھی سا حکم نہیں منگا اٹار کروا اے سلام کرتا آیا یار میں قانون ویٹ کرنا اس واسطے لانچ سوکھے چیزاں پڑے یہ ملاپ پورس گیارمیں سارے چیزاں ہوں ایقل میں تمہیں کھول چکے دینا کہ یہ انگریز شامل مسجد بناؤ گرانٹ آ جائے حج کرو جہاز جیتی بٹھا وہ نہیں حج کرو جہاز جیتی بیٹھا ملاز مناؤ نرچا لڑائی بیٹھا ساری حکومت شامل ہے سارے شامل روزہ رکھو تو اشتہاری کرا چکا ایویں اچھا ایک کام میں لے لے وہ محاورات کرتا ہے تھوڑی مدد کرتا ہے ہوں دیکھتے ایک اسلام کی تعلیم مدر سے قانون ہیلے تازی آپ اپنی تازی ختم کرو پینٹ شرٹ تھی پیس لاؤ منڈا چھوٹا پڑھنے کو جانا پیا ہے پوتر آپ پینٹ شرٹ پڑ جی یا مر دیکھو ہوں تزیب اپنا ختم کرو اس دے مدد نہیں تعلیم نہیں چاہیے تعزیب نہیں پھر نظام انتخاب یہ تھی اپنا نہیں رکھ سکتا کیونڈے نظام شریف ہومن ووٹ اگے جس طرح کا ہی کمی نہ بندہ ہو جب وہ شریف ہومی نہ نہیں کہ چن سکتا ہوں وہ آتا ہے بندہ نوا ووٹر پرانے ہو جنہیں زرداری نے چنے ساٹھ سال سے جڑے لالکی فیل ہوئے کھڑے کھنے اوام چنے نہ آسان آتے ہیں سن نئی لالکیا پاکستان ہوئے بھاویں مدینہ ووٹر شریف ہون بھاویں امیدوار کا نہ ہو بے گائتا ووٹر شریف ہون کمینا کھونے ہوتا جدو ووٹر کمی نے بے گائرتا پھر شریف کیون ہوں وہ آدن یار بندہ نواں عوام چاس خاص جی آم سر تو سات سال سے تجربہ پیش کیا کرنا اگے انہیں کی کیتا ہے تھے جہاد میں لے کے دہشت کیوں جہاد نبی پاک اللہ وسلم نے بیاسی جنگ کی مکہ مدینا پا کیا کافر کافر سارے تعلیم کا سارا نظام کٹ کے چکیو مار دیتا ہے خالص اسلام بنایا مکہ مدینے نا مکے مدینے میں آپ کی ملادت پہ لیکن مدی پا مکے پاک ندی نہیں آخیا گیا وہ تھی جدو قرآن استرا تو تے رسالت کا دعوی جہاد قرآن کا قانون مکمل تھے قرآن مکمل تھے جدو کا گیا پھر فرمایا ہو مدی کے ماروا پہلے رابطوں فرمایا وہ جدو نبی آما تے جادہ تھے کیوں کہ ہوں برتن ہوئے اندر دھوپ پا رہے پاک ہو جاتی ہوں یہ پاک جگہ ہے اتنے پیشاب کر دے تو تب آخو یہ جگہ پانی بنی ہے حالانکہ نماز پڑھ دو پاک جگہ ہے نا پیشاب کی وجہ تک آخو خدا کے لارنا پلیس آپ سے بیٹھے, بیٹھے, بیٹھے کو قانون جتنا چلے وہ وہ ہوتے سب چیزوں چیز کھیا گیا جب اسلام بالکل اسلام ہا پھر آتا گیا مکہ مدینہ پاک پاک پھر پاک کا خانہ کو کھڈیا ابو جائل مارا چوک ہے قانون چالو ہوا پھر جہاد ہویا ہے صحابہ کا جہاد کیتا ہے کئی سرو کسرا جیسے باد سا تو بادشاہ کھول جی آد کی کافران کی حکومت کھونا کافر بنا دیا کنان کیوں کہ دیا فرماتا کا بھی عرصہ رسول وہ بل ہوگا کوئی وہ راج اپنے رسول ہدایت حق بھیجائے کیوں کہ لے جیو گے رو والا دین اپنے دین ہر دین غالب کر دے کہ دنیا دے کوئی جانی نہ شرابی نہ ہوتی کے کا پانی عام کرو گٹا بند کر دن اسلام اس طرح کیتا ہے کہ محبوبہ اپنے مو مول کتاب پاک کرتا ہے نا کہ ابو جہب کا قانون پاک وہ قانون تو چلتا پیا ہوں پاک کی نہ پاک کرتے ہوں قرآن پاک کا قانون تو چلا نہیں دالوی ہوں کہ شیا ہوا دابی ہو جیلوی ہو جاتے نا ہوں ایک بندہ ہوں اے اپنی بے بسی ظاہر کر مکاری چلا کے بندے پاگل کرنا بھی ایک بندہ دھوا کوتی دا مکر پلا رہے ہوں جدو سام دلا یار میں پلاوفر قانون چلا رہے ہیں اسلام کا قانون کی واری آ کے نو نہیں چلاؤ دینا یہ تو نو چلاؤ دوں پیا کوفر کا قانون دیکھو سام پاگل بنا گل کر سارے لڑائی کرے کے سلا چلا کھڑے کوفر کام چل سکتا ہے چر مار سکتا design, زہر پوا سکتا نہیں پلاتا پھر دل <سلام> تخیت شریف لگتے ہیں درد اور سوز کی آواز والے ناتھ خاندید جناب علامہ ابرار چشتی صاحب ان کی امن سے قبر نعرہ لگا نعرہ تقدیر اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ حیدری सर <laughs>